کہ مسلمان ہونے کے ناطے پر اگر آپ کسی غیر اسلامی ملک میں رہ رہے ہوں تو کیا آپ کو اس کے ملک کے قوانین کی پابندی کرنی چاہیے یا آپ کو بھی جہاد کے لیے ان کے خلاف کھڑا ہو جانا چاہیے یہ میرا سوال ہے پلیز دیکھیے ایم سی ایف سی بھائی جہاد کا مسئلہ اپنی جگہ ہے قوانین کا مسئلہ اپنی جگہ ہے آ, اسلام پر عمل جس ملک میں نہ ہو وہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے لیکن اگر وہاں رہنا ہے تو ان کے آ, جو قوانین ہیں ان کا احترام کرنا پڑے گا ایسے قوانین جو ہم لاشریت کے خلاف ہوں, نہ ہوں مثلا اگر کسی ملک کا قانون ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ اس قانون پہ عمل نہیں کر سکتے اگر یہ قانون ہے کہ آپ چوری نہیں کریں گے تو چونکہ ہمارے جو भी میں بھی چوری رہنا ان کا قانون بھی کہہ رہا ہے تو آپ ان کے قانون پر عمل قانون سمجھ کر بھی کریں اپنے دین سمجھ کر بھی کریں ایسے قوانین جن میں شریعت اسلامیہ کی کوئی حد نہ ٹوٹے ان قوانین پر یقیناً عمل کرنا چاہیے وہ کسی ملک کے بھی ہوں جس ملک میں رہ رہے ہیں ان کے ملک کے قوانین کا احترام کرنا چاہیے لیکن مسلمانوں کی مدد کرنا اور اگر کہیں مسلمانوں کا بربل ہو رہا ہے تو ان کے لیے دعا کرنا یا ان کی حکومت کرنا یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ تو بارہ جہاں بھی آدمی رہے گا مسلمان ہے تو مسلمانوں کے تڑپ تو اس کے دل میں ہوگی اور جب تڑپ نکل جائے گی تو آقا کریم آ ہے المسلمینا کل جسد جسداہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسد کی مانند ہیں جب ایک یعنی پورے کو انگلی کے پورے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے اور جو جسم مر جاتا ہے حصہ اس پر آپ چوٹ لگائیں تو دوسرے جسم کو پتہ بھی نہیں چلتا تو جب آدمی یہ ہے کہ میں ہندوستان میں رہ رہا ہوں تو مسلمانوں پر جتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے میں دیکھتا جاؤں چونکہ میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں اور میرا حق مانتا ہے کہ میں ہندوستان کے قوانین کی جو ہے وہ پاس کروں تو میرے خیال میں اور اس کا دین مر جائے گا تب ہی وہ یہ بات کرے گا جب تک دین زندہ ہے اس وقت تک تو کسی ملک میں بھی رہے مسلمان کو مرتے ہوئے مسلمان کو تکلیف میں نہیں دے سکے گا جب مسلمان تکلیف میں ہو تو دوسرا خوش ہو تو سمجھے پھر وہ رشتہ ختم ہو چکا ہے جیسا جسم میں خون چلتا ہے تو جسم کے کسی جگہ بھی چوٹ لگے تو تکلیف محسوس کرتی ہے لیکن جو ازب جسم کا معطل ہو جاتا ہے مر جاتا ہے جسم خون نہیں چلتا اس کو آپ کاٹ بھی دیں تو اس کی تکلیف جو ہے وہ نہیں ہوتی تو یہ رشتہ ہے اسلام کا مسلمانوں میں جب آپ مسلمانوں کی تکلیف آپ کو محسوس کرتے ہیں تو سمجھے ایمان ہے اور جب مسلمان کی تکلیف کا تکلیف محسوس نہیں کریں گے تو پھر سمجھیں کہ ایمان کا وہ رشتہ یا تو مر چکا ہے ختم ہو چکا ہے یا اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ مجھ پر اثر نہیں کر رہا تو جب تک وہ رشتہ موجود ہے آپ کسی مورت میں رہیں گے مسلمانوں کے رونے کے ساتھ آپ پڑیں گے ہنسنے کے ساتھ آپ ہنسیں گے ان کی خوشی کے ساتھ آپ ہوں گے اور ان کی غمی کے ساتھ آپ غمگین اپنے آپ ہو جائیں گے نہ چاہتے ہوئے بھی چونکہ یہ ایک رشتہ ہے نا تو وہ رشتہ جب تک رہے گا یہ سارے مسائل مسلمانوں کے اکٹھے رہیں گے بد ہو گیا کچھ لوگ آ, ظلم و ستم سہ رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پیڑھی پر خوشیاں منا رہے ہیں اور خوشیاں کر رہے ہیں اللہ کرے ہمارا وہ رشتہ قائم ہو جائے علامہ اقبال کی دعا قبول ہو جائے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاس دانی کے لیے میر کے ساحل سے لے کر کاش گھر آمین